جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کو تک جتو دے گا اور اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے اور ہر چیز اللہ کے سامنی ہے